مغربی تہذیب اپنے این جی اوز اور اپنے ذریعے سے لوگوں کے باور کراتی ہیں انسان کو اپنی زندگی بغیر کسی قید اور بغیر کسی ذابطے کے گزارنی چاہیے جیسا اس کا جیچا اول تو یہ نظریہ اسلامی ہے نہیں میں ایک حدیث سے اس کو بیان کروں حضور علیہ السلاۃ اسلام نے فرمایا اد دنیا سجن المن دنیا جو ہے مومن کے لیے ایک جیل خانہ اسے اپنے زندگی کے ہر معاملات میں چاہے وہ دینی ہوں یا دنیاوی اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چل کر زندگی گزارنی اسی آزادانہ زندگی کو گزارے تو مجھے بتائیے اب آپ جو یورپ کا حال ہوا اس نے اپنی زندگی گزارنے کے بعد کیا اب تک تجربہ نہیں کیا کہ اس نے اس آزاد قسم کی زندگی کو گزار کر کیا پایا اور کیا کھویا کھویا ہی ہے انہوں نے کچھ پایا نہیں اب میں اس کی آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں امریکی یورپ جانے والوں کا پوچھئے تقریباً نوے فیصد بھی میں احتیاطن کہہ رہا کسی لڑکی کی عمر آج رات کے بارہ بجے اٹھارہ سال کی ہو رہی تو آپ کو وہ اپنے گھر میں نظر نہیں آئے گی اپنے آشنا کے ساتھ کہیں چلی جائے یہی حال مردوں کا ہے یہی حال بچیوں کا ہے اس کے بعد یہ اتنی گھٹیا تہذیب ہو گئی کہ اگر ان کی بچی کسی سے آشنا نہ کرے کسی سے محبت نہ کرے کوئی اس کو نہیں چاہے تو ماں باپ پریشان ہو جاتے کہ ہماری بیٹی میں کیا ایب جو آج تک آدمی اس کو کوئی پسند ہی نہیں کر رہا کوئی اس کو گرل فرینڈ نہیں ملا اب اس تہذیب میں رہ کر خود ان کے دانشوروں سے پوچھئے کہ آپ نے کیا پایا مثال کے طور پر ہم جب باہر کا دورہ کرتے ہیں مسلمان ہمارے جو ان کا شکار ہے کا مولانا یہاں لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھیے جب آپ کے یہاں تقسیم وراثت ہوتی ہے تو لڑکی کو حصہ ایک ملتا ہے اور لڑکے کو دو حصے ملتے ہیں حالانکہ لڑکی تو کمزور ہے اس کو تو دو ملنے چاہیے مرد کو ایک ملنا چاہیے وہ لوگ جو ہمارے اس علم الفرائض اور اس پر اعتراض کرتے خود ان کا حال یہ ہے کہ ان کے ترکے میں ایسے تو کتوں کو بھی حصہ ملتا انداز لگائی کو آدمی باز لکھتا ہے کہ میں نے جتنا مال چھوڑا اس میں بیس ہزار ڈالر جو وہ کتے کے ہوں تو مرنے کے بعد اس کا ایک ادارہ اس کے اکاؤنٹ سے بیس ہزار روپے منا کرے گا اور کتے کو لے جا کر کے کتے پالنے والا جو ایک محکمہ وہاں وہ بیس ہزار ڈالر جمع کرے گا اور کتا پل رہا ہو اب ایسے لوگ ہماری تہذیب سے متعلق گفتگو کرتے آپ ہر رسالے کو دیکھ آپ, ہر ٹی اسٹیشن کو دیکھ لیں آپ سوائے اس کے کہ وہاں بدن کی نمائش ہو اس کے علاوہ اور کیا ہے کوئی رسالہ آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں کہ ننگی تصویر اس رسالے پر ہوگی اور اس قسم کے معاملات اتنے فحش ہیں کہ جس کی وجہ سے وہاں جن سے بیرا روی دیگر بیرا روی آپ کیسے زندگی گزاریں اب تو ایسی ایسی ہلاکتیں ہیں آپ اندازہ لگائیے اس پین کوئی آدمی اگر مر جائے تو ایک سال کی قبر ملتی ہے قبر بھی کیسی جیسے درازیں ہی ہوتی ہیں الماری کی اس کو دراز میں ڈال دیا مردے کو اور ویلیڈیٹی اس پہ لکھ دی کہ یہ اتنے سال تک ویلڈ اور اگر ایک سال ہو گیا آپ کو وہ رابطہ کریں گے ایک سال اور بڑھانا اگر آپ نے پیسے دی تو ایک سال بڑھ جائے گا ورنہ اس کو اٹھا کر کے سارا ڈھانچہ نکال کر کسی کنویں میں پھینک دے اب غور فرمائی میں جرمن میں تھا کسی کا انتقال ہوا تو انہوں نے کہا سر نماز جناز پڑھانی تو میں نے کہا چلیے نماز جنازہ پڑھائی میں نے کہا تدفین کہا ہوں گے کہ تدفین تو ہوگی نہیں اس لیے کہ جرمن کا رول یہ کہ ہفتے میں ایک دن مردے کو دفنانے کا ملتا لیجئے جنازہ پڑھا کر کے رکھ دیا گیا اسے کوٹ روم میں اور جب اتوار آیا تب اٹھا کر کے جناب کیا زندگی ہے مجھے بتائیے آپ زندگی آزاد تو ہم گزار ہیں یہ الگ بات کہ ہم ایک آزاد زندگی گزارتے گزارتے دین سے بھی آزاد ہو قرآن و سنت سے بھی آزاد ہوگا اقبال اسی کو کہتا کہ دین چھوڑ کر گھر آزاد ہو ملت ایسی تجارت سے مسلمان کا خسارا ہم آزادی گزارتے گزارتے دین سے بھی آزاد ہو گئے تو دین کے حدود میں رہ کر ہمیں زندگی گزارنی چاہیے اور کیسے زندگی گزارنی چاہیے شاہ ابد العزیز محدید رحمت اللہ علیہ کے پاس دو حضرات آپس میں ایک جھگڑا کرتے ہوئے آئے شاہ صاحب کے پاس پہنچے کہنے لے گی جی ہم دونوں میں یہ جھگڑا ہو رہا ہے کہ مسلمان کسے کہتے ہیں اور مومن کسے کہتے ہیں. شاہ صاحب نے دیکھا کہ عوامی سطح کے لوگوں کو علماء تو ہیں نہیں کہ ان کو تفصیل سے سمجھایا جائے تو شاہ صاحب نے ان کی عقل کے مطابق انہیں جواب دیا اور حدیث شریف میں بھی لوگوں سے جب گفتگو کرو تو عقل کے مطابق کرو ایک میں اتنی عقل نہیں اور اس پر آپ بڑے بڑے مسائل پر گفتگو کر رہے ہیں ظاہر اس کے تو پلے پڑے گی جیسے حضور علیہ السلام ایک صحابی کے گھر گئے ان کے بیٹے کا نام تھا امیر ابو امیر چڑیا سے کھیلتے تھے وہ چڑیا ان کی مر گئی بڑے افسردہ رہتے مشکل سے دو ڈھائی سال یا اتنی عمر ہوگی حضور علیہ السلام جب گھر گئے اپنے صاحبی سے پوچھا تمہاری طبیعت کیسی اور ابو عمر سے پوچھا تمہاری چڑیا کا کیا حال اب مجھے بتا یہ الٹ کر دیا جائے بچے سے پوچھیں آپ کا مزاج کیسا ہے اور اس کے ابا سے پوچھیں کہ بچے کی چڑیا کا کیا حال مزہ کا خیز بات ہو گیا نہیں تو یہ بچے سے پوچھا تو تمہاری چڑیا کا کیا حال اب دو سال بچے بچے مزاج شریف وہ مزاجی نہیں جانتا تو شریف کیا جانے گا اس کی عقل کے مطابق اس سے بات کی اس کی عقل کے مطابق ان سے بات تو شاہ صاحب نے دیکھا کہ ایک عام قسم کے لوگ تو ان کو سمجھانے کے لیے فرمایا جو سارے سوالوں کا جواب اس میں موجود فرما میاں ہم ہر اس آدمی کو مسلمان کہتے ہیں جو اسلام میں داخل ہو جائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لے وہ اسلام میں داخل ہو گیا حالانکہ مسلمان اور مومن کوئی الگ الگ بات نہیں فارسی میں لفظ مسلمان استعمال ہوتا عربی میں گو یا مسلم یا مومن استعمال ہوتا شاہ صاحب نے کہا کہ ہم اسے مسلمان کہتے ہیں جو اسلام میں داخل ہو جائے اور مومن اسے کہتے ہیں جس میں اسلام داخل ہو جائے جب اس میں اسلام داخل ہو جائے چلتے پھرتے سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے اس سے اسلام کا اظہار ہوگا ایسی ہمیں زندگی گزارنی چاہیے دوسرا سوال کوئی سا جی